وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہی بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑی حکمتوں والا ہے